الشيطان الرديم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم من طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن او تفردوا لهم نفيره ومتعوا على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف نار المس یہاں عیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مہر کی بلد کچھ صورتیں بیان فرمائی ہیں مقرر, مقرر بلد ہونے بلد کی صورت میں بلد مقرر نہ ہونے کی صورت میں اور رختی ہونے کے بعد طلاق ہونے کی صورت میں رختی سے قبل طلاق کی صورت میں یہ چار ممکنہ صورتیں بنتی ہیں ان کے احکامات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا تفرد النا فریدہ کہ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اگر تم عورتوں کو طلاق دے چکو مالم تمس ہننا ان کو ہاتھ لگائے بغیر یعنی کہ صحبت کیے بغیر او تفرید اور ان کا مہر مقرر کیے بغیر پہلی صورت یہ بیان فرمائی کہ عورت کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور ساتھ عورت کے ساتھ خاص لمحات بھی نہیں بی کے بعد میاں بیوی بی دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں جہاں پر وہ اپنے معاملات طے کر سکیں معاملات جتنے بھی ان کے میاں بیوی بی کے ہوتے ہیں وہ نمٹا سکیں چاہے وہ نہ ہی نمٹائیں لیکن ان کو ایسا ماحول میسر آ جائے تو فکری نقطۂ نظر سے اسی اسی کو صحبت کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے سمجھا گیا مسئلہ وہ ایسی جگہ ان کو ایسا ماحول میسر آ جائے جہاں پر کوئی بھی نہ ہو وہ اپنے معاملات نبھا سکیں تو ایسا میسر آ جانا جو ہے یہ صحبت کے قائم مقام ہے اتنی ان کو مولت مل گئی تو اب مہر کے حکام اور ہوں گے, سمجھا گے نا مسئلہ اب مہر کا حکم اور ہوگا جب تک اگر انہوں کے یہ موقع بھی میسر نہیں آیا تو پھر حکم اور ہے رفتار کو نے ارشا فرمایا کے دو صورتیں ہوں ایک تو یہ کہ عورت کا مہر بھی مقرر نہ ہوا ہو اور اس کے ساتھ خاص لمحات بھی نہ بتائے ہوں تو پھر ابتبار کو نفع پہنچاؤ دینے سرود دینے کی سرود میں اسے نفع پہنچاؤ وہ نفا کیا ہے جی ال سے قدرو وہ المخ تیرے قدر ہو جو امیر بندہ ہے اس کے لیے اس کی وسط بھر ہے اور جو غریب ہے اس کے لیے اس کی وسعت بھر ہے وہ ایک جوڑا کپڑوں کا یہ دینا واجب ہے شرم اس سے زیادہ بھی دے جا سکتا ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ خاتون کو طلاق دی تھی تو نے اسے دس ہزار اس وقت دی سے بھی قبل اور ماہر مقرر بھی نہیں ہوا تھا تو دس ہزار روپے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دیے تھے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شریعت کی طرف سے واجب ایک جوڑا ہے ایک سوٹ اگر کوئی بندہ امیر ہے تو اچھے والا دے اگر غریب ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق ایک جوڑا دے دے ٹھیک ہے جی تو اس سے زیادہ بھی کو دینا چاہے تو شرن دے نہیں ہے رفتار کو بتا رہا ہمیں مت بالمعروف بال معروف محسن ہمیں کہ یہ مت بالمعروف یہ جو سامان اسے دینا ہے نا برتنے کا یہ بھی نیکی کی طریقے کے ساتھ دینا ہے کس طریقے کے ساتھ ہے نیکی کے طریقے کے ساتھ دینا ہے حق نمحسنین نیکی کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ واجب کیا ہے ہاں یہ واجب ہے ان پر کہ اس حق کو ادا کریں وہ آ گئی دوسری صورت بیان ہو رہی ہے جی رب تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا بنت تلتموهن من قبل ان تمسوهن میں کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے بیٹھو ان کے ساتھ صوبہ سے پہلے وقد فرتم لهن فریدتا فنسوا ما فرتم اور حال یہ ہے کہ تم نے ان کا مہر مقرر کر دیا تھا مہر مقرر کر دیا, برد دیا, برد دیا, دیا, برد دیا برد تھا برد اب اس صورت میں جتنا مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف دینا ضروری ہے رخشتی ہو گئی روبہ سے پہلے طلاق دے دی، یہ رخشتی نہیں ہوئی صوبہ طلاق دی ہے تو ایسی نصف مہر دینا ضروری ہے مرد نصف مار دے گا جی ان پلا تو میں نے قابل تمسونا سے پہلے طلاق دی اور مہر مقرر ہو چکا تھا تو نصف مار دینا لازم ہے۔ اچھا, اچھا رب تبارک وتعالى نے ما الا يعفون اگے ترغیب دے رہا رب تبارک و تعالی مگر یہ کہ عورتیں معاف کر دیں عورتیں معاف کر دیں تو وہ آدھا جو آدھا ان کا بنتا ہے عورتیں معاف کر دیں تو پھر جناب کوئی گناہ نہیں ہے او یاف والذي بيده عقد النكاح یا پھر وہ خود ہی معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کے گیرہ ہے یعنی مرد ہیں نکاح کس کے گिरा کے ہاتھ میں رکھا بنا مرد کے ہاتھ میں کھولے تو وہ ہی کھولے تو کوئی اور معاملہ کرے تو مرد کرے عورت نکاح کو کھولنے کی گرا اپنے ہاتھ نہیں رکھتی اس کے ہاتھ میں شریعت نے دی ہی نہیں ہے اللہ یہ کہ مرد خود اسے طلاق تفوید کر دے مرد یہ کہ, دے کہ تجھے تینوں طلاقوں کا حق ہے یا دو طلاقوں کا حق ہے یا ایک طلاق کا حق ہے جب تیرا جی چاہے تو خود کو دے دینا یہ حق میں تیرے سپرد کر رہا ہوں کیونکہ مرد اپنا حق اب اسے دے رہا ہے وہ عورت جو ہے وہ جب چاہے اس حق کو استعمال کر سکتی ہے وہ چاہے تو نہ ہی کرے نہیں سمجھا مسئلہ تو رب تبارک گوتال نے مرد جو ہے وہ دے بیٹھا تھا آدھا یا پورا ہی دے بیٹھا تھا اس میں سے آدھا لینا واپس اس کے لیے جائز ہے یہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ لے سکتا ہے باقی آدھا جو ہے یعنی کہ وہ اسے پہلا آدھا جو ہے وہ بھی معاف کرنا چاہتا ہے تو معاف کر, کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے پورا پورا دے تھا تو اب پورے کا پورا ہی اسے معاف کر دے ہے کہ آدھا شریعت نے آپ کو دیا ہے تو آدھا میں چھوڑتا ہوں تو یہ کر دے تو یہ بھی بالکل جائز ہے اس کے لیے رقت بار گوتا نے ارشا فرمایا مردوں کو حکم دیا وہ انتاف اکرب اتقوا ہمایا کے مردوں تم ہی معاف کر دو تو یہ تقوے کے زیادہ قریب ہے کیونکہ عورتیں جو ہیں ان کا زیادہ کوئی کمانے والا نہیں ہوتا مرد کیونکہ باہر جا کے کماتے ہیں سارے معاملات کرتے ہیں پھر اب تبارک تعالی نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہی اپنا آدھا چھوڑ دے اسے تو یہ تقوے والی بات ہے ولاً صب الفاط اللہ بہین اور میں کہ تم باہمی جو ایک دوسرے پر فضل کرنے والی بات ہے مہربانی والی بات ہے ایک دوسرے پر کرم کرنے والی بات ہے اسے نہ بھولو تم ہاں اسے نہ بھولو تم یاد رکھو یہ کن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے جن کو طلاق نہیں ہوا بتائیں بھائی جہاں شریعت مبارکہ اتنا واجب کر رہی ہے تو وہاں شریعت مبارکہ یہ اجازت دے گی کہ جناب جب تم نے لیا دیا تھا اس وقت بہت تھوڑا تھا جب جدائی ہونے لگی ہے تو بڑی بڑی لمبی لسٹ بنا کے دوسرے کے ہاتھ میں تھما دو پھر بڑی بڑی لمبی لمبی لسٹ بنا کے عدالتوں میں جا کے کیس دائر کر دو کیس نے تو ہمارے میں ہمارا اتنا جہیز تھا ہماری بڑی اتنی تھی تو سوئی اتنی تھی فلانی شاہ اتنی تھی تو فلان ڈھمکانی اتنی تھی پھر اتنے اتنا بوجھ ڈال دینا ان پر وہ جناب زندگی ساری دینے جو گئی نہ رہے وہ وہ عورت جو تلاک کے مطالبے کر رہی تھی جان چھوڑانا چاہتی تھی اتنی لمبی لسٹ دیکھے وہی وہ توبہ کرنے لگے کہ اب میں یہی جو جس جہنم میں جل رہی ہوں یہی میرے لیے کافی ہے اتنے پیسے میں کہاں سے دوں گی یہ معاملات کرتے ہیں ہمارے آنی ہی کرتے اور اس کے مشورے دینے والے بھی وکیل صاحب ہوتے ہیں وہی لوگوں کا ذہن بناتے ہیں وہی لوگوں کا ذہن خراب کرتا نہیں جی بس آپ ایسے سے کریں تو یہ ایسے ہی کام ہو جائے گا بس آپ کریں جی وہ لوگوں کو یہ غلط پٹیاں پڑھاتے ہیں لوگ خاندانوں کو زیادہ جو ہے نا یہ ظلم کی بھٹی میں جھونکنے والے یہی وکیل لوگ ہیں انہوں نے لوگوں کا بیٹا کر کیا ہے کوئی بندہ نہ بھی کرنا چاہے نا اسے بھی سمجھائیں گے نہیں آپ ضرور کریں میں کسی بندے کی چوری ہوئی نا تو وہ جا کے کہ جی ہمارے گاؤں میں ایک بندے کے درخت چوری ہو گئے تھے وہ درخت اتنے اتنے موٹے تھے وہ کہتا میں میں جب گیا گیا مجھے نے جا کے مقدمہ دائر کر دیا اس بندے پر عدالت میں کہ اس بندے نے میرے دخت درخت چوری کیے وہ آٹھ دس درخت ہوں گے اس کے لمبے چوڑے تو اس نے کیا کیا کہ وکیل کہنے لگا کہ آپ نا وہ بندہ اچھا بلندی پر جی اسے کہنے لگا تم وہاں کہنا اتنے اتنے موٹے درخت ہے جج کے سامنے وہ کہتا میں نے زندگی ساری کبھی جھوٹ بولا نہیں تھا کہتا میں جب وہاں گیا جج کے سامنے تو اس نے مجھ سے پوچھا کتنے بڑے درخت تھے کہتا جتنے تھے میں نے اتنے دیا؟ کہہ دیا وکیل مجھے گورن لگا کہ وہیں پہ نہیں کھڑا ہو گئے وکیل کہنے لگا ان بڑے بڑے تھے بڑے نہیں، نہیں بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے اب بتایا بندہ کہاں جائے جو مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری چیز تھوڑی تھی وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ تھی پتا نا جتنی زیادہ کر کے ثابت کروں گا اتنا جناب شیرہ میری طرف میرے برتن میں بہے گا تو مزے میں نے اٹھانے ہیں پھر نوزال خدا کے لیے ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ ذرا احتیاط کا دامن تھا میں اگر تم نے زیادہ لے کے دے ہی دیا مرد کو یا عورت کو لے کے دے دیا کیا مدد دن تم کیا منہ دکھاؤ گے حساب تمہیں دینا پڑے گا کیونکہ وکیل تم مقرر ہوئے تھے دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا کہ یہ میاں بی بیوی جن کے آپس میں جدائی ہو رہی ہے ان کو آپس میں ایک دوسرے پر اتنی مہربانی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے میں کہ تم نے ایک دوسرے پر مہربانی کرنی ہے میں یہ نہیں معاملہ کرنا اور یہ حکم کیوں دیا یہ اس کو کپڑے دینے کا حکم کیوں دیا اچھے اچھے کپڑے لے کے دینے کا حکم اس لیے دیا کہ طلاق دی جا رہی ہے وہ طلاق کی جو اس کے دل کے اندر ایک تنگی ہے نا ایک تکلیف اس کے دل کے اندر بپا ہوئی ہے تاکہ رفت بارک و اس حکم کے ساتھ اس کے دل کی تنگی کو میں نے کہا نام تیرے قانون پہ چلنا مشکل ہے بندہ جینے جوگا نہیں رہتا ہے سانس لینے کا دین تو یہ فرما رہا ہے پڑے نہیں نام ت نے دین کو سیکھا ہی نہیں ہے دین تو طلاق ہونے کی صورت کے اندر کیسے فرما رہا ہے میں نے مہر مقرر نہیں کیا روشتی سے قبل طلاق ہو گئی ہے میں پھر بھی کپڑے لے کے دے اسے چھوڑنا ہے تو وہ بھی احسان کے ساتھ طلاق دینی ہے تو بھی احسان کے ساتھ اسے رکھنا ہے تو بھی احسان کے ساتھ رکھ بتا یار یہ تعلیمات کہیں پوری کائنات کے اندر پوری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں باطل چاہے اپنے اسمانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں یا کسی انسان کے گھڑے ہوئے مذہب ہوں کسی مذہب کے اندر ایسی تعلیمات اپ کو ملیں گی ہیں وہ مذہب ہندوؤں کا کہ مرد فوت ہو جائے تو عورت جان بوجھ کے جناب اسے بھی جناب ساتھ آگ میں جھونک دیا جاتا آج انہیں بھی اسلام کی تعلیمات پہ اعتراض ہے اور تو نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر اسلام کا ترجمان کیوں بنا ہے پھر جب نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں تجھے اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے میں ترجمان کیوں بنا پھر کہتا خدا کے لیے معافی دے پیچھے دفو جاتا جیسے بے دین کہیں گے کہ جی اسلام پہ چلنا تو بڑا مشکل ہے اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ یہ کہتا ہے نا اسلام پہ چلنا مشکل ہے وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے وہ یہ زلیل یہ کہہ رہا ہے کہ رب نے وہ دین دیا ہے جس دین پہ چلنا ہی مشکل ہے رب خود فرما رہا ہے کہ میں تو حکم اتنا ہی دیتا ہوں جتنا کوئی اٹھا سکے یہاں ایک جوڑا کپڑا دینا جو رب نے واجب کیا ہے وہ بھی رب نے یہ فرمایا ہے ال کا درواز کا درو جو امیر بندہ ہے وہ اپنے حساب سے دے گا جو غریب ہے وہ اپنے حساب سے دے گا <سؤال> کیسی بات ہے تو یار جتنا یہاں اسلام کے اندر احکامات شریعت کے اندر اتنی لچک رکھی گئی ہو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں چلنا ہی مشکل ہے تو نوز اللہ منظال رب رسول پہ الزام لگا رہا ہے وہ بندہ کہ رب رسول نے ایسے حکامات دیے ہیں کہ رفت بارک وطالعہ جو ہے تیری جسمانی طاقت اور قوت کو رفت بارک وطالعہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو کتنی طاقت ہے میں حکم اس سے بڑھ کر دے رہا ہوں نوز بلّہ منظال رفت بارک و تعالیٰ کی طرف ظلم منسوخ کرنے والی بات ہے یہ ربت بارک وطالعہ نے بتائیں بھائی کوئی بندہ کسی کو اتنا بڑا حکم دے دے جو بندہ اس کو اس عمل بھی نہ کر سکے اس پر عمل دائی ہی نہ ہو سکے تو بتائیں یہ ظلم نہیں ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ باتیں منسوخ کرنا ربت بارک و تعالیٰ کا تو دین ایسا نہیں ہے پھر تیرے ندی کو کفر کا دین وہ کفر کا نظام جو ہے وہ لیے آسانی والا ہے بے دینوں والا نظام جو ہے وہ تیریا آسانی والا ہے کا, ہندوؤں کا سکھوں کا جو بڑے ہوئے مذہب ہے وہ ترڑی آسانی ہے عجیب ذہن کے لوگ ہیں، عجیب ذہن کہ گندے لوگ ہیں۔ لوگوں کو رب رسول کے قرآن سے کوئی بھی نہیں چل سکتا کس نے کہا نہیں چل سکتا نہیں چل سکتا تھا آ کر ایسا تو سامنے ایک لاکھ چوبیس ہزار شہبہ کو نہیں چلا کے دکھایا بتوں کے سامنے پڑے ہوئے لوگوں کو اٹھا کے دن پر چلا دیا اور زلیل تو, تو پیدا ہی مسلمانوں کے گھروں میں ہوا ہے اندر حرامی ہو جائے نا بندے کا پھر ہیں اس کے پاس بہت ہوتی ہیں پھر رب تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے نا اس پہ چلنا مشکل ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ زکات تو نے دینی ہے جناب سال بعد سو روپے میں ڈھائی روپے یہ مشکل ہے بھائی یہ مشکل ہے وہی بندہ ایک دن میں نہیں ایک دن میں سو مرتبہ بھی ایزی لوڈ کروائے نا اپنے موبائل پر سو میں کتنے پیسے آتے ہیں جی ستر روپے ستر روپے. ست روپے آتے ہیں ایک سو میں اسلام کا سال میں سو میں اڑھائی روپے دے تجھے بھار لگتا ہے تجھے اسلام ظلم کرنے والا مذہب لگتا ہے ہیں تیرے ملک کے کمینے چور جو ہیں وہ ایک روپے پہ روزانہ تجھ سے جناب تیس روپے لے لے یہ انصاف لگتا ہے تجھے تو پھر جیتنا گندہ ذہن ہونا وہ اس لائقی رہتا رب تبارک وطالعہ اس کمینے ذہن کو اس لائقی رہنے دیتا کہ اس کے اندر اسلام کا نور آ جائے پہ. وہ اسی ظلم کو اسی جبر کو اسی استبداد کو ہی اپنا فرض سمجھتا ہے اپنا حق سمجھتا ہے نہیں سمجھایا یہاں پہ کسی چیز کو غلطی ہو جائے نماز پڑھ لے نماز میں غلطی ہو جائے تو قرآن اسلام کہتا ہے شریعت کہتی ہے آ فرماتے ہیں صرف سجدے صاف کر لے نماز اس کی ہو جائے گی یہاں باہر جا کے اشارہ بند ہو جائے تو پتہ نہ چلے تھوڑا سا موٹر سائیکل آگے کر پانچ سو روپے کا ٹکٹ لگ جائے گا لاکھ قسمیں قرآن اٹھا مجھے پتہ نہیں چلا مجھے چھوڑ دیں چھوٹے کا بندہ وہ اسے اسلام وہ اسے امن والا جناب نظام لگتا ہے جو جمہوریت کا ہے جو کا ہے ہے ہے یہ اور یہی لگتا ہے کہ بندہ اس پہ چلنا مشکل ہے سلام کہ جب کوئی بندہ گنا کرے نا تین دن تک نہ لکھنا تین دن تک نہ لکھنا مولا کیوں کیوں فرمایا تمہیں رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ ممکن ہے یا تو کوئی نیکی کر لے اس نیکی کی برکت سے معاف کر دوں یا پھر کوئی توبہ کر بیٹھے تو اسی توبہ کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دوں گا بتا یار یہاں کہتے ہیں کوئی بندہ اشارہ توڑ جائے تین دن تک انتظار کرو ہو سکتا ہے شرمندہ ہو جائے ندامت آ جائے پھر ایسے زلیلوں کو لگنا چاہیے دین مشکل है؟ है؟ یعنی ایسا بندہ جو کہہ رہا ہے نا وہ خود اپنے آپ پر بخشش کے دروازے بند کر رہا ہے رفت بارے کی رحمت کے دروازے بند کر رہا ہے ایمان کے دروازے اپنے آپ پر بند کر رہا ہے کفر کے ارتداد کے فس کے فجور کے دروازے اپنے آپ پر بھی کھول رہا ہے لوگوں کو بھی بے دین کر رہا ہے خالے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر ولابل فضل میں بہمی فضل کو تم نہ بھولنا طلاق کے بعد مسلمان اسلام تھوڑا چھوڑ دیا تم نے مرتد تھوڑے ہو گئے ہو تو پھر آپس میں فضل تمہارا ہوتا رہے میں کہتا ہوں حقیقت والی بات ہے یہ آیات کریمہ پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہے طلاق ہونے کے بعد بھی ایسے رویے ان کے رہے یا پھر میں سے لوگ جو ہیں وہ ان کے عامل رہے ہوں ہمارے جیسے لوگ ایک دم سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچا دیتے ہیں کوئی بندہ شریف بیچارہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی چاہے نا تو لوگ سو سو باتیں بناتے ہیں بڑے کمینے یار ان کی بہن کو طلاق ہو گئی ہے یہ بولتے پھرتے ان کے ساتھ ہیں ہمارے ہی علاقے میں ایک خاندان تھا ان کی طلاق ہوئی تھی طلاق ہوئی کو چالیس سال ہو گئے تھے چالیس سال کے بعد ان کی آپس میں صلح ہو گئی تو لوگوں نے بندے کو دیکھے نہ میں نے کہا بڑے راج کی کمی نہیں ہے آپ تو پھر. یعنی کہ ایک بندہ چلو تلاک ہونے کی چالیس سال بعد سلح ہو رہی ہے تو تمہیں اس کے بھی اتراض ہے سلح کیوں ہو گئی مسلمان آپس میں اطلاق ہو گئی تھی ایک میاں بیوی ان کا نبھا نہیں ہوا تو مطلب کیا ہے مرتدے سارے سارے کی تعلیم آ گیا تن سب الفضل بینکم آپس میں تمہارا فضل و کرم اور احسان جو ہے اسے نہ بھولنا کبھی بھی تم انلّہ آگے دھمکی دی رب نے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے ہاں سب کو دیکھ رہا ہے آگے رب تبارک و نے ارشاد رمایا دیکھیں مزدار بات آگے, آگے, پھر, آگے اسی پھر, پھر اسی متعلق کچھ چیزیں بیان ہوں گی اے اے اے طلاق کے طلاق والی عورت کے متعلق لیکن این درمیان کے اندر رب تبارک و تعالی نے نماز کا حکم فرمایا, فرمایا دلوقتي نماز کا ذکر فرمایا کیوں یہ احکامات جب شروع ہوئے تھے نا جی یہ احکامات جب شروع ہوئے تھے شروع ہوتے ساتھ ہی و تعالی نے نماز کا ذکر فرمایا تھا بلا اور نماز کا ذکر فرمایا تھا رب تبارک وطال نے اب احکامات ختم ہو رہے ہیں ختم ہونے سے تھوڑا پہلے رب تبارک وطال نے پھر نماز کا حکم فرمایا کیوں وجہ یہ ہے جو بندہ نماز پڑھتا رہے گا نا نماز پڑھنے والے بندے میں پڑھے صحیح عداب کے ساتھ اس کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے رب تبارک و تا اس بندے کے اندر آج جی پیدا کر دیتا ہے, ایک یہ وجہ ہے کہ احکامات ختم ہونے سے پہلے رب تبارک و وا نے یہ بیان فرمایا کہ نماز پڑھو تم کہ نماز پڑھتے رہو رفت تبارک و تالا تمہارے اندر آج بھی جی پیدا فرمائے گا اس بندے میں آج جی ہوگی بیوی بی کے ساتھ پہلے تم یعنی کہ نہنے والی بات ہی نہیں ہوگی اگر ہو بھی گئی ایسی بات تو رقت بارگ وطار نے فرمایا کہاملات نہیں بکھھیڑے گا جیسے آم لوگ بکھیڑے ہیں. ایسے کھڑے نہیں کرتے ایسے معاملات کرے گا جیسے عام لوگ کرتے ہیں. یعنی یہاں پہ جو ہے ایک بندہ لگا جی وہ فرمائیں. آپ کی بیوی کے ساتھ رہتی ہے کیا وجہ ہے انہوں نے کسی کو بتاتا ہے <سؤال> <سؤال> <سؤال> تو پھر میں کیوں بتاؤں وہ بندہ پھینکا پڑ گیا وہ چلا گیا معاملہ ایسا خراب ہوا معاملہ ہو گیا تلاک ہو گئی پھر آیا کہہ لگا جی وہ اب تو بتائے نہ آپ کی پی پی نہیں رہی انہوں نے کہا یار وہ بےگانی عورت ہے بےگانی عورت کے بارے میں میں کیسے بات کروں وہاں سے رخصت ہوا اگر ہر بندہ یہی دن بنا لے کہ میں نے بھی کوئی کوئی بھی بات نہیں کرنی تو بڑے سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں بڑے سارے معاملات کنٹرول ہو سکتے ہیں رب تبارک وتعالى نے اے نماز کا حکم طلاق کے احکامات چلتے چلتے نماز کا حکم عطا فرمایا ہیں جی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے میں کیونکہ طلاق دینا جو ہے نا رب تبارک وتعالى کے ہاں سب سے ناپسندیدہ امر ہے ابغد الحلال ہے حلال لیکن رب تبارک وتعالى کہ ہاں قابل نفرت چیز ہے رب تبارک میں تم سے یہ کام سرزد ہوا ہے اب نماز پڑھو تاکہ اس کام کا کفار ادا ہو جائے اس کا ہم کہا کفار ادا ہو جائے اس لیے رب تبارک و نے طلاق کے حکامات عدت کے حکامات بیان کرتے ہوئے عزت المطلقات عدت الطلاق کو بیان فرماتے ہوئے رب تبارک و نے نماز کا حکم فرمایا یہ دیکھیں جی رفت تعالی نے الرشا فرما حافظ علیہ وسلمات وصلاط البسطیٰ میں کہ نمازوں کی حفاظت کرو مطلب ان کے اداب کے ساتھ پوری شرائط کے ساتھ نماز کا خیال کرو وصلاۃ البستیٰ اور خاص طور پر نماز وسطیٰ درمیانی نماز جو ہے درمیانی نماز جو ہے نا یہ تقریباً پانچ نمازیں ہر نماز درمیانی بن سکتی ہے یعنی زور والی نماز پیچھے فجر کر دیں عشاء کر دیں اور آگے مغرب عشاء کر دیں درمیان میں زور آ گئی اس طرح کر کے اصر کو کر دیں پیچھے دو کر دیں آگے دو کر دیں درمیانی, درمیانی, درمیانی جناب دوسری نماز آ لیکن مفسرین اور محدثین جو ہیں ان کا زیادہ رجحان اس بات کی طرف ہے باقی بھی روایات تمام نمازوں کے لیے ملتی ہیں جمعہ کی نماز کو بھی نماز وسطی کہا گیا ہے شریف میں اور جناب اشراق کو بھی کہا گیا ہے چاش کو بھی کہا گیا ہے باقی بھی نمازیں جو ہیں انہیں نماز وسطی کہا گیا ہے لیکن راج کول جو ہے وہ نماز وسطی کے بارے میں وہ یہی ہے کہ وہ جناب عصر کی نماز ہے کون سی نماز ہے عصر کی نماز ہے نماز کیوں؟ دن کی دو نمازیں ایک طرف ہو گئیں اور رات کی دو نمازیں ایک طرف ہو گئی دن کی دو نمازیں ایک طرف ہو گئیں اور رات کی دو نمازیں فجر کی اور زور کی ایک طرف ہو گئیں اور رات کی مغرب اور عشاء دونوں ایک طرف ہو گئی جی یہ دو نمازیں الگ ہو گئیں تو رب تبارک کو تعالیٰ نے اس نماز کو نماز وسط دیا کیوں وجہ کیا ہے اور اس کی خاص حفاظت کا حکم دیا کیوں دکاندار جو ہے نا جب یہ وقت پہنچتا ہے نا وہ چیزیں اپنی سستی کرنے لگ جاتے ہیں کہی نا وہ کہیں یہ بچ جائیں شام ہونے والی ہے رات شام, شام ڈلنے والی ہے دن ڈھلنے والا ہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ رات کو پڑی بڑی خراب ہو جائے سفر پہ گیا ہوا بندہ تو وہ بھی قدم تیز کر دیتا ہے کھیت میں ہل چلا رہا ہوا کسان تو وہ بھی یہ وقت آئے گا تو ذرا زور پکڑ جائے گا ہے نا مسافر ہوگا تو وہ بھی جلدی چلنا شروع کر دے گا کوئی بھی معاملات ہوں یہ وقت جو نا اثر کا وقت یہ اور ہے تو بیٹھے جسے غزب کہا جاتا ہے اس کا خاص کی طرف چھیڑ چھاڑ کی مکے کے مشرق نے نماز اصر رہ گئی حضور کی نماز اثر رہ گئی جہاد کی وجہ سے آکل صدام کی نماز کا رہنا یہ تو ثابت ہے نہیں سمجھ آیا جہاد کی وجہ سے نماز کا رہنا اور وہ بھی امام الانبیاء کی یہ تو ثابت ہے لیکن نماز کی وجہ سے جہاد رہنا یہ ثابت نہیں ہے تو اسے کیا ثابت ہوا پھر کس چیز کو رسول اللہ علیہ صد السلام نے بڑا جانا ہے نماز بھی بڑی ہے لیکن نماز سے بڑا رسول اللہ علیہ صدلام نے جہاد کو فرمایا ہے ہمارا زور سے تصویف ہے چار چیزیں پکڑی ہوئی انہی پہ لگے ہوئے سارے رسول اللہ علیہ السلام کی نماز لگ گئی اصر کی رولا ان خلاف مشرقوں کی قبروں کو آگ سے بھر دے ان دلیلوں کی وجہ سے ہماری نماز رہ گئی آکل صاحب یہ دعا کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عام کیا سارے شعبوں کی نماز رہ گئی بتائیں جہاد کی وجہ سے یہ بھی تو بیان کریں نا مولوی چار چیزیں بیان کر کے جن پہ پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ بیان کر کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں کریمہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور جہاد سے آکل وسلم واپس آ رہے تھے فجر کی نماز رہی تھی حضور کی اکیلے حضور کی نہیں رہی تھی سارے صحابہ کی رہی تھی رات کے وقت تھکے ہوئے ہیں سارا دن سفر کیا ہے جنگ میں بھی رہے آکل نے فرمایا کہ کون ہے جو رات کو جاگ کے پیرا دے اور صبح و نماز کے وقت ہمیں اٹھا دے حضرت بلال کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جاگتے رہے وہ خیمے کی چوب تھی وہ لکڑی چوب وہ لڑکی بھی لڑکی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ ٹیک لگائی ہوا چلی آئی سی ٹھنڈی پچھلی رات کا وقت آیا حضرت بلال بس ہو گئے جی بیدار تب ہوئے جب سورج کی تپش پہنچی ہیں آکر صد اسلام بھی سوئے ہوئے اس رات کو کہتے ہیں للت کیا کہتے ہیں اسے للت الط اس رات کو نماز رہ گئی سب کی پھر کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے اگر میں بلال کو جگایا میں بلال یہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ جس خدا نے آپ کو سلایا تھا اس نے مجھے بھی سلا دی اب میں بھی سو گیا پھر نے کرو سے سے سے ہوئے پہ پہ وضو کرنے کا حکم کو کیا پھر نماز بھی پڑھائی یہ چیزیں بیان کریں تو کیا ارشا کہ یہ نماز وسط تھی کیا تھی نمازِ بستہ تھی اس سے عصر کی نماز جو قزب خندق میں رہی تھی اس سے یہ ثابت ہو گیا اور واضح ہو گیا روشن روز روشن کی طرح کہ جناب نمازِ وسطی جو ہے وہ نماز عصر والی ہے کون سی نماز ہے عصر والی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد وقم قواندین رفتبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آج دی جی کے ساتھ اور امیدیں بنتے ہو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ آگے فرمایا رب جی و تعالیٰ نماز خوف کا ذکر آیا. حالت جنگ میں کس میں حالت ]僅. جنگ میں لڑ رہے ہیں دشمن سامنے ہے اب رقت بار گوتالا نے اپنے حکامت میں نرمی دے دی اپنے احکامات میں نرمی دے دی عام بندے کو اجازت نہیں ہے جو لڑ رہا ہے اس کے لیے اجازت ہے جو لڑ رہا ہے اس کے لیے اجازت ہے میں کہتا ہوں کہتے مولوی اپنے لیے آسانی کے مسائل نکال لیتے میں نے کہا نہیں یار انہیں کمپنی دے رہی ہے یہ سہولت کمپنی دے رہی ہے تم بھی داخل ہو جاؤ اس کمپنی کے ورکر بن جاؤ تم بھی وہ کام کرو تمہیں بھی وہ سہولتیں میسر آئیں گی ہے یا نہیں ان بندوں سے ہم پوچھیں یار تم سفر میں جاتے نماز تھوڑی کیوں پڑتے ہو کہیں وہ اللہ نے دی یہ چھوٹ میں نے کہا تم میں پہ دیتا ہے ہمیں نہیں دیتا اے؟ اے؟ یہ ائے مبارکہ دیکھیں جی کتنا بڑا حکم ہے رب تبارک وتعال نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر جب مجاہد جہاد کی حالت میں ہو دشمن کے سامنے حملہ کر رہا ہو اس وقت مجاہد کو نماز ایک تو دو رکعتیں معاف مجاہد کو آخری دو رکھتے معاف دو رکعتیں پڑھے گا مجاہد ہیں جی جہاد کے حالت میں رب تبارک وتعال نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں پڑھے گا کیسے ج جی؟ جہاد کے حالت میں دو لشکر بنائے جائیں گے مجاہدوں کے یا امام ہی دو اگر وہ مقتدی کہیں کہ جی ہم نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے کیونکہ آکل السلام تھے نا اس وقت تو کون یہ کہتے کہ حضور تشریف فرما ہوں اور نماز کسی اور پیچھے پڑھ لیں نماز تو پھر حضور کے پیچھے پڑھیں گے تو و تعالی کو فرمایا کہ ان کے دو گروہ کر لیے جائیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک لشکر ایک گروہ جو ہے وہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے ایک گروہ کو آکر علیہ السلام دو رکھتے ہیں ایک رکت پڑھائیں ایک رکت پڑھائیں حضور ایک رکت پڑھنے کے بعد یہ تلوار اور نیدے اپنے تھالے وغیرہ اٹھائیں یہ دشمن کے سامنے لڑنے کے لیے چلے جائیں آکر علیہ السلام وہ ہی رہیں وہ لشکر جو لڑ رہا تھا وہ آئے یہ آگے آکر علیہ السلام کے پیشے دوسری رکت پڑھے ایک رکت یہ پڑھیں جی نماز یہ پوری کریں پھر وہ آئیں وہ آگے اپنی ایک رکت اس طرح کر کے آ کرام رفتبار کو تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نماز پوری کریں اور مزے کی بات اگر حملے کا زیادہ خطرہ ہو تو فرمایا کہ پھر سواری پہ ہیں سواری پہ منہ مشرق کی جانب ہے مغرب کی جانب ہے شمال کی جانب ہے جنوب کی جانب ہے مسلمان تھوڑے ہیں لڑنے والے پھر جس حالت میں بھی نماز پڑھی جائے رقو نہ ہو سکے نہ کریں سجدے میں نہیں جا سکتے نہ جائیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرائض کی اتنی چھوٹ دے دی ہے یہ جہاد تمہارا لیب ضروری ہے دشمن سے لڑو میں سجدہ بھی چھوڑتا ہوں تمہیں رکھو بھی چھوڑتا ہوں صرف سر تھوڑا سا نیچے کر لو سجدہ بھی قبول ہو جائے گا رکھو بھی تمہارا قبول ہو جائے گا بتائیں بھائی یہ چھوٹ کس کو ہو رہی ہے یہ مجاہد اسلام کو چھوٹ ہو رہی ہے جو اسلام کے لیے جہاد کر رہا ہے اسلام کی کہان کو بلند کیا ہوئے بندہ ہے اس کے لیے رفت بارگال نے یہ چھوٹ دی ہے کتنا بڑا انعام ہے یار اس بندے پر سامنے لڑ رہا رفتوار کو ارشا فرمایا جی دیکھے فرنخم فری جالن اور رقبانا میں اگر تمہیں خوف ہو تو پھر سوار ہو کر پیدل نماز پڑھ لو دوڑتے دوڑتے چلتے چلتے نماز پڑھ لو اور رقبانا یا پھر سواریوں پر ہی نماز پڑھ لو اے راکب, راکب کی جب میں رکبان ہے میں تم سواری پر نماز پڑھ لو تو بھی نماز تمہاری ہو جائے گی فائدہ امن تم ہاں جب امن میں ہو فذکر اللہ پھر رب تبارک و کو یاد کرو مطلب پھر نماز پڑھو تم کما علمکم مالم تکونو تالمون جیسا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا ہے ویسے نماز پڑھو بتائیں بھئی پورے قرآن میں اللہ تعالی نے کہیں سکھایا ہے نماز کا نماز ایسے پڑ وہاں تو یہ فرما کرو سجدہ کرو قیام کرو اور تو کچھ نہیں کہا نا باقی سارا حضور نے سکھایا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ حدیث کی حجیت سب معلوم ہو گئی ہے حضور سکھا رہے رب فرماتا ہے میں سکھا رہا ہوں مطلب کیا ہے آ سام کا سکھانا رب کا سکھانا ہے حضور کا بولنا رب کا بولنا ہے تو جیسے ثابت ہوا جیسے قرآن حجت ہے ایسے ہی نبی علیہ صحت و شام کا عمل بھی حجرت ہے اور حضور کا فرمان بھی ہوجاتا ہے رفت بار گوتار نے ارشا فرمایا جی دیکھیں یہ پہلے حکم تھا یہ ذہن میں رہے جب میراثکامات نازل ہوئے اس سے پہلے یہ حکم تھا کہ بندہ فوت ہو جائے وہ فوت ہونے سے پہلے یہ وصیت کر جائے میرے مرنے کے بعد میری بیوی بی کو سال پورا تم نے مکان کی سہولت بھی دینی ہے اور سال پورا اسے خرچہ بھی دینا ہے سال پورا مکان بھی دینے اور سال پورا خرچہ بھی دینے روٹی پانی کپڑے جو بھی اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ دینی ہے اسے یعنی روٹی کپڑا مکان یہ تینوں چیزیں اس خاتون کو ملیں گی جو جس کا خامت فوت ہو جائے یہ میراث کے احکامات آنے سے پہلے کا حکم ہے براض کے اکام بتانے سے پہلے کا حکم ہے یا مبارکہ دیکھیں اللہ و تبار تعالیٰ نے فرمایا و الدین امین اور وہ بندے جو تم میں سے فوت ہو جائیں وہرون از باجا اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وسیعت اللہ ان کی بیویوں کے لیے وسیعت ہے کس چیز کی متا ان غیر اخراج ایک تو گھروں سے نہیں نکالیں گے اور دوسرا سال بھر کا سامان دیں گے انہیں سال بھر کا سامان دیں گے فعین نہ اگر وہ عورتیں چار مہینے دس دن عدت پوری کرنے کے بعد سال سے پہلے پہلے خود ہی جانا چاہیں کہیں نکاح کرنا چاہیں یا کوئی اور معاملہ کرنا چاہیں اپنا تو فلاں جناح علیکم فی وفی انفس معروف پھر نیکی کے طریقے کے ساتھ وہ کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے انہیں کرنے دو کرنے دو نکاح کرے تو نکاح کرنے دو ہے جی وہ اپنے ماں باپ گھر جانا چاہیں تو وہاں جانے منع کرنے کی اجازت نہیں ہے تبارک و تعالی غلبے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے بالمعروف اللہ اکبر آخر میں پھر فرمایا طلاق والی عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرنا نیکی والا معاملہ کرنا برتنے کی چیزیں تم نے دینی ہے توحفے دینے تحائف دینے جن کو طلاق دے دی ہے تم نے انہیں دینے تم نے حق نر المطینک و تعالیٰ نے پرہیزگاروں پر واجب اور فرض کر دیا ہے اللہ آیات ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے اللہ کم تا کہ ان تاکہ تمہیں عقل آ جائے اللہ و تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق تھا